جسل اکرام یہ قرآن کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیم میں نے اور خوش قسمتی سے اس سفر میں میرے برادر محترم مولانا اساروق کی علاوہ شیف العبیذ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا حافظ عبد الغفور صاحب بھی ہمرکاب تھے چنانچہ امام صاحب کے کہنے پر ان کی دعوت پر یہ سب لوگ یہاں تشریف فرما ہوئے میں بھی موقع کی مناسبت سے یہ چاہتا ہوں کہ جب یہاں آپ بھی دور دراز سے اور زحمت گوارا کر کے یہاں تشریف لائے ہیں تو کچھ ایسی باتیں کہہ جائیں جن سے ہماری آخرت سنور جائے اور سدھر جائے اس لیے کہ دنیا یہ تو چند ہوتا ہے اچھی گزری یا بری سب کی گزر ہی جائے گی کون ہے جس نے یہاں پڑے رہنا ہے لوگ آتے ہیں اس دنیا سے بالکل اس طرح گزر جاتے ہیں جس طرح آگے جانے والے مسافر کراچی سے گزر جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ بیوقوف اور احمد کوئی نہیں ہے جو اس سفر کی جگہ پہ اپنا پڑاؤ ڈال دیتا ہے یا جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بقائے دوام کا سندیشہ یا آب حیات کا جام پی کی کے آیا ہوں جو بھی اس کائنات میں پیدا ہوا ہے مرنے کے لیے پیدا ہوا تو عقل مند انسان وہ ہے جو اس عارضی اور فانی زندگی میں اس زندگی کے لیے کچھ سامان فراہم کر لیتا ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں اور جس کی حیثیت اس دنیا کے مقابلے میں اس طرح جانی اور پہچانی جا سکتی ہے کہ یہ زندگی جس کو بہت لمبی ملی تو سو سال ملتے کوئی بہت جی لگی تو سو برس سیریس وگرنا کچھ بھول بنچلے مرجا جاتے ہیں کچھ جوانی میں شاخوں سے ٹوٹ پڑتے ہیں کچھ ادھیر عمر میں رکھتے سفر باندھ دیتے ہیں کوئی ہوتا ہے جو سو برس کو پہنچتا ہے اور سو برس کو بھی پہنچے تو پھر اسی طرح ایک چیز میں پناہ آ جاتی ہے جس طرح دم ہوا دیا ہمیشہ کے لیے مجھ جائے اس زندگی کے مقابلے میں وہ زندگی کیا ہے سیت رکھتی ہے اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے کریں کہ اس زندگی کا پہلا دن جو ہوگا وہ پچاس ہزار سال لمبا ہوگا کیا ہے یہ پہلے کہ پہلا دن اس زندگی کا پچاس ہزار سال تبھی آج دنیا میں ہمارے ہاں جو تاریخ محفوظ ہے وہ زیادہ سے زیادہ انیس سو سال کی ابلت مسیح کی کوئی تاریخ ہمارے پاس ہونی ہے دو ہزار سال اس سے بھی پچیس گنو زیادہ لمبا ایک دن ہوگا تو آدمی اہتمام کرے انتظام کرے جد و جہد کرے کوشش و کابض کرے تو اس زندگی کے سنوارنے کے لیے کرے کتنا ہم اس زندگی کے لیے تمدور کرتے ہیں دن رات جھوٹ بولتے ہیں سہد کاری کرتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں اور تو اور ہے اس زندگی کے چند روزہ ایام کو حسین دلکش خوشگوار اور خوشنما بنانے کے لیے صرف زمین ہی کو نہیں بیچتے بلکہ چادر محمد رسول عربی کو بھی بیچ دیتے ہیں کیا ہے یہ کتنے فراض کتنے مکر یہ کیا اختلافات یہ جو من گڑت مسائل بنائے گئے ہیں یہ بھی اس چار روزہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے حقیقت ان کی کچھ نہیں یہ مسلے بی کے یہ بات ہے یہ تہلم یہ سوئم یہ کل یہ کیا ہے پھر اب اس زندگی میں اپنے پیٹ کو اینن فراہم کرنے کے لیے کچھ بہانے ہیں جو لوگوں نے کراچ رکھے ہے کیا پھر اب اس زندگی اس کے پیچھے ہم اتنے دیوانے اور باؤلے ہو گئے ہیں کہ آخرت ہماری نظروں کے سامنے بالکل نہیں رہی میں ایمانداری سے یہ بات سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر اس دنیا کا آرتی ہونا ہمیں معلوم ہو جائے ہم کبھی اللہ رسول سے خیانت کا ارتکاب نہ کریں ہم کبھی اللہ رسول کی بغاوت کو اختیار نہ کریں ہم کبھی چادر نبوت کی سوداگری کو اختیار نہ کریں صرف یہ کہ اپنا پیٹ اس جہنم کو ہی فراہم کرنا ہمارا مقصد ہے بن گیا اس کے برعکس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ زندگی تمہیں اس لیے عطا کی گئی ہے کہ اس چند روزہ زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لو آخرت کے لیے ہم کیا کریں جبکہ آخرت کو سنوارنے والا دین ہی ہمیں معلوم نہیں ہے آج کتنے بڑے افسوس کی کتنے تعجب کی بات ہے کہ وہ دین جو سرورے گرامی علیہ السلام سلام لے کے آئے اور جسے عرب کے تدوروں نے عرب کے جاہلوں نے ان پڑھوں نے سمجھ لیا تھا قبول کر لیا تھا آج اس دین کو ہم نے اتنا پیکدار بنا دیا ہے کہ بڑے سے بڑا عقل مند آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا اتنا مشکل بنا دیا اور اتنا لمبا کر دیا ہے دین کہ کوئی آدمی اس دین کو جس کو خود بنا لیا گیا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتا نہیں میں کئی دفعہ سوچتا ہوں ہم سے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ بزرگوں کو نہیں مانتے میں کہتا ہوں ایک ایک شہر میں تم نے اتنے اتنے بزرگ بنائے ہوئے ہیں آدمی ساری عمر ان کے نام یاد کرتا رہے. نام یاد نہیں ہوتا. کس کو یاد اتنی بستیوں مقدس اور شریف بنائی ہوئی ہیں کہ اگر آدمی ساری عمر ان کی خاک چھانتر ہے ان بستیوں کی زیارت مکمل نہیں کرتا جو بستی چلتی ہے ملتان سے لاہور شریف ملتان شریف پاک بٹن شریف گلیر شریف اجمیر شریف اتنے شریف ہیں ساری عمر ہندوستان میں ہی گھومتے رہو باہر آدمی جھانکنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا پتا نہیں یہ سارے محمد شریف ان کو کہاں سے مل رہے ہیں اور شریف ان بستیوں کو بنایا ہے جس میں ہر روز لاکھوں کروڑوں روپئے کی چرس پکڑی جاتی یہ دین ہے اتنا گنجلک کر دیا ہے دین کو آپ ہیں رب کی قسم رونے کی بات ہے اتنا گنجلک کر دیا گیا ہے دین کو کہ کوئی آدمی اس دین کا تصور کر کے اپنے دل کو ڈوبنے سے بچا نہیں کرتا دین کو اتنا سادہ تھا کہ ایک انھ جانگلو جس کو کہا جاتا ہے نبی مکرم کی مار میں حاضر ہوا چنر من اسلام کر اللہ کے رسول دین کیا ہے کان تک اللہ الہ الا اللہ دین یہ ہے کہ اقرار کرو رب کے سوا خالق و مالک کوئی موجود بان محمدن ان و رسول اور اس بات کا اعلان کرو کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں رسول بھی بندے بھی ہیں رسول ام طلوا تلخم پانی وقت نماز انتو کی سکھاؤ مال ہو تو چالیسواں حصہ اللہ کی راہ میں نکالا نکالو انتسوم رمضان رمضان کے روزے رکھو اور ایک رواج میں آیا ہے کہ حج کی ترسیت ہو چکی تھی اور حضور نے نظرماوان پہنچ جلد ہی صحیح اتفاق اگر پیسے ہو تو حج کر ل اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو قسم دلا کے کہتا ہوں آدمی سیدھا سادہ تھا نا نبی کو قسم کھلواتا ہے نبی کو قسم دلواتا ہے نبی کو قسم اٹھواتا ہے کہتا ہے آپ قسم کھا کے کہیں دین اتنا ہی ہے آپ نے فرمایا دین اتنا ہی ہے. کہا اس کو اپنا لوں تو جنت میں چلے جاؤں گا حضور نے فرمایا اپنا لو تو جنت میں چلے جاؤں گا کہ آپ نے قسم کھا کے بتلایا اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا نہ ان میں کمی کروں گا نہ ان میں اضافہ کروں گا چل نکلا کتنا لمحہ دین خرا ایک لمحہ یا دو لمحے چل نکلا نبی علیہ السلام نے فرمایا من سر رہا من لم جنت بل ین زورا ہادہ جو چاہے دنیا میں جنتی آدمی کو دیکھے اس کو دیکھ لو یا جنتی جا رہا ہے تو اتنا تم نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا ہے ہم کو بھی بتلاؤ پڑھاؤ آج میر جمع ہے احباب عالب کہ پھر التفاط دل دوستاں رہے نہ رہے یہی اہل حدیث کا مطلب ہے سن لو مطلب کی بات بہت سنی ہوگی تم نے ہمارے سیدھے سادے انداز میں بھی سمجھ لو پہلے حدیث کس کو کہا جاتا ہے اہل حدیث صرف اسی کا نام جس کو نبی نے جنتی کہا اور جن چیزوں پہ جنتی کہا ان کو مان لو جنتی بن جاؤ گے اضافہ کرو گے تو جنت ہاتھ سے بات کی سیدھا سادہ بھی ہے اس کو پیٹدار نہ بناؤ اور لوگوں یاد رکھو اپنے بھی کھلے بیگانے بھی یاد رکھیں اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے اہل حدیث کسی دھڑے کا نام نہیں ہے اہل حدیث کسی گروہ کا نام نہیں ہے اور مولانا فاروقی صاحب میری بات کو سنیے دڑا اس کا ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی بڑا ہوتا ہے جماعت اس کی ہوتی ہے جس کا جس کا اپنا کوئی منصور ہوتا ہے گراو ہوتا ہے جس کی اپنی تراشی ہوئی کوئی نسبت ہوتی ہے خدا کا شکر ہے ہم نے کائنات والوں کو کبھی اپنے کسی بڑے کی طرف نہیں بلایا ہم نے کسی اپنی بستی کو اپنا مرکز نہیں بنایا ہم نے اپنے لیے کوئی الگ ضابطہ تخلیق نہیں کیا ہم پھر کار گروہ نہیں ہیں ہم کیا ہیں ہم پکار ہیں ہم للکار ہیں ہم آوازاں ہیں ہم دعوت ہیں ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے کیا آؤ؟ اگر دین اسلام کو اختیار کرنا چاہتے ہو اس طرح اختیار کرو جس طرح محمد کے صحابہ نے اختیار کیا تھا کوئی اس میں اضافہ نہیں کوئی اس میں پیش ساری کائنات میں سب سے بڑا مسلمان کا سارے کر کے سوچے ہنسی بھی چاپئی بھی مال کی بھی ہم بلی بھی بستیوں کی طرف نسبتیں کرنے والے بھی شہروں پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھنے والے بھی سب سوچے ساری کائنات میں سب سے بڑا مسلمان کون تھا ساری کائنات میں سب سے بڑا مسلمان ساری امت کے متفقہ فیصلے کے مطابق اگر کوئی تھا تو وہ صدی کے اکبر تھا رضی اللہ تعالی آو! رب کی قسم ہے انصاف تم کرنا بات میری سن لو گھر جا کے سوچنا ساری کائنات میں صرف ہمیں جو کہتے ہیں اسلام صرف اتنا ہی ہے جتنا صدیق نے مانا تھا اس سے زیادہ کوئی چیز کا اضافہ جو کرتا ہے وہ اسلام کی بات کیوں جو کہتا اسلام اس سے زیادہ تھا پھر وہ یہ بالکل بناتا کون ہے بولو دین بناتا کون ہے دین اتارتا کون ہے دین اللہ بناتا ہے شریعت صادی کا حق رب کے سوا کائنات میں کسی دوسرے کو حاصل نبی کو بھی حاصل لینا تو ہر رم ماں الح حرام وہ ہے جس کو رب نے حرام قرار دیا حلال وہ ہے جس کو رب نے حلال قرار دیا تیرا اختیار نہیں ہے کہ تُو رب کے حلال کو حرام شریعت سازی کا اختیار نبی کو بھی حل نماز نبی نے بڑھائی ہے کہ کمایا بات کو ذرا توجہ سے سننا عقیم اللہ نماز قائم کرو اللہ کس طرح قائم کروں کہا جس رب نے تمہیں نماز کے قیام کا حکم دیا ہے طریقہ بھی وہی سکھلائے گا طریقہ بھی سبری نائے نبی کو ساتھ کھڑا کیا کہا دیکھو نماز اس طرح پڑھو اور کیا کہا کہا اللہ کے محبوب یہ وہی طریقہ ہے جو رب نے مجھے سکھلا کے بھیجا ہے جو رب نے مجھے یہ نہیں کہ بزرگ نے نماز کیسے پڑھی ہے فتی نے کیسے پڑھی ہے محدث نے کیسے پڑھی یہ نہیں سلو کما رہا تمونی اسلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح محمد ال رسول اللہ نے پڑھی ہے اور رسول اللہ نے کس طرح پڑھی حاکز ہاں المنی جبریل رسول نے اس طرح پڑھی جس طرح جبریل نے سکھائی اور چبریل نے کس طرح پکلائی جس طرح رب العالمین نے بتلائی ہے شریعت سازی کا اختیار رسول کو بھی حاصل صرف اللہ اللہ نے شریعت اتاری چبریل کے ذریعے نبی محترم پر اور ایک دن آیا جب کہا ال یوم لکم دینکم لکھوی نکھو آج دن مکمل ہو گیا اللہ تیری قدرت پہ قربان ہوئی تو نے کوئی بھی مسئلہ کشنا چھوڑا اختلاف ہو سکتا تھا دین مکمل ہو گیا پتہ نہیں کون سا دین رب نے کہا مراقم لکم الاسلام دینہ اور دین وہ مکمل ہوا ہے جس کا نام میں نے اسلام رکھا نبی کی حیات پاک میں دین مکمل مکمل کس کو کہتے ہو جس میں کوئی نقص باقی نہ رہے جس میں کوئی نقص باقی بدلاؤ جب نبی اس کائنات سے تشریف لے گئے دین مکمل تھا کہ نہیں تھا اگر کہو مکمل تھا تو ہم پوچھتے ہیں مکمل تھا تو بعد میں جو چیزیں تم نے تراش لی ہیں وہ کہاں سے آ گئی تکمیل کے بعد اس میں کسی چیز کی گنجائش باقی رہتی پھر گنجائش نہیں باقی رہتی پھر اضافہ یا کہو ہم نے دین میں اضافہ کیا اور اضافہ کرنے والا دین میں نبی کے الفاظ میں کیا ہے کل محدث کلو پدا دن دلالا و کلو دلال اضافہ کرنے والا نبی کا پیروکار ہو سکتا پھر بتلاؤ یہ جو چیزیں تم نے ایجاد کر لی ہیں نبی نے ان کو بتلایا ہے کہ نہیں بتلا سوچو آج اہل حدیث کی یہی بکا ہے لوگوں ہم تمہیں کسی اپنے بڑے کی طرف نہیں بلاتے ہم تمہیں اپنی بستی کی طرف دعوت نہیں دیتے کہ تم نے بریلی اختیار کیا ہم نے بدایوں کو بنایا ہے تم پر پہنچے ہم مدراس سے آئے تم بنارس کی بات کرتے ہو ہم پٹنہ کی بات کرتے ہیں تم ملتان کی بات کرتے ہو ہم لاہور کی بات کرتے ہیں تم کوپا کی بات کرتے ہو ہم بکرا کی بات کرتے ہیں تم بغداد کی بات کرتے ہو ہم برش کی بات کرتے ہیں تم بڑے کی بات کرتے ہو مسے بڑے کی بات کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہم تمہیں کہتے ہیں تم جس کی جی چاہے بات کرو ہم بات کرتے ہیں تو یا مکے کی کرتے ہیں یا مدینے کی کرتے ہیں تم کسی بڑے کی بات کرو کسی اونچے کی بات کرو کسی محتر کی بات کرو کسی بلندر کی بات کرو ہم اس کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں رب نے کہا ہے کہ ما ماں یت کو انل ہوا ان اِلَّا <وَحِيُن> ہم نہیں کہتے ہماری بات اور کہتے کیا آج افسوس یہ ہے حقائق کو پلٹ دیا کیا حقائق کا چہرہ مست مطلب کر دیا گیا وہ لوگ جو گستاخ ہیں ان کا نام آشک رکھا گیا اور جو محبت کرنے والے ہیں انہیں گستاخ کہا ہرت کا نام جنو اور جنو کا ہرت باپ ہوئی تھی اور جو نبی کے مقابلے میں خاص کا بزرگوں کو لائے وہ تو محبت کرنے والے اور جو نبی کے مقابلے میں کائنات میں کسی کو کچھ نہ سمجھے وہ گستاخ کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات ایک طرف کائنات کے پتی ایک طرف کائنات کے امام ایک طرف کائنات کے محدث ایک طرف کائنات کے مفتر ایک طرف اور اکیلا آمنہ کا لال ایک طرف ساری کائنات کی بات کو ٹھکرا دو محمد کی بات پہ آ جانے ن پائے ہماری دعوت, ہماری دعوت اور ہمارا ہم نے کیا کہا ہم نے کسی کو اپنی طرف نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ مولانا عبد الرحمان نے یہ کہا اس لیے مانو ان کے منہ میں کہتا ہوں ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ مولانا عبد الستار نے کہا ہے اس لیے مانو ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ سید تبو غزربی نے کہا اس لیے مانو ہم یہ نہیں کہتے کہ مولا امیر نے کہا اس لیے مانو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بخاری نے کہا اس لیے مانو ہم یہ بھی نہیں کہتے ابن فہمیہ نے کہا ہے مانو ہم یہ بھی نہیں کہتے ابن قیم نے کہا ہے مانو ہم کہتے ہیں جی چاہے مانو نہ مانو کوئی بات نہیں لیکن جہاں کرتابی کا کوئی اختیار نہیں وہ صرف محمد کی دعوت ہرامی چل اللہ ہو ہماری دعوت کتنی سادی کتنی صاف کتنی اجلی کوئی پیچید نہیں تھی صرف اتنا اسلام مان لو جتنا اور فاروق فاروخ مانا تھا ان شاء اللہ صرف نجات ہی نہیں ہوگی بلکہ صدیق اور فاروق کے ساتھ جنہیں پل में اس میں جاؤ گے ان شاء اللہ نہیں تو ہم کو بتلاؤ کہ صدیق نے گیارہویں دی تھی उस्मान نے بادیا پڑھا تھا عثمان نے چالیسواں کیا تھا علی نے پڑھایا تھا رضوان اللہ الحم مجمع انہوں نے کسی کی تقلید کی تھی برا نہ مانو کسی کو باجبلی بات قرار دیا تھا اگر انہوں نے نہیں دیا تھا اور یہ جنتی ہیں یقینا جنتی ہیں کہ نبی نے ان کا نام لے کے ان کو جنتی قرار دیا اور جو ان کی پیروی کرتے ہوئے صرف وہی کچھ کرتا ہے جو انہوں نے کیا اس کے جنتی ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا بات تو سیدھی سیدھی بات حسن دیکھنا ہے تو پھر ان سے قدسیہ کا دیکھو جن کے اپنے بڑوں کے خلاف بات ہو تو اس پہ چائے بجبی نہیں ہوتے پہچانی پہ نہیں ڈالتے کہتے یہ ہیں ہم نے دینِ ولی کو نہیں مانا دینِ نبی کو مانا اگر ہمارا بڑا کوئی بات نبی کے اور اللہ کے حکم کے خلاف کہتا ہے ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار تم بھی کرو فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ وہاں عقیدہ پہلے بنایا گیا قرآن حدیث بعد میں پڑھا گیا پھر قرآن حدیث کو عقیدے کے مطابق ڈھالا جاتا ہے حدیث مخالف ہے حدیث کی تعویل کرو قرآن کی آیت خلاف ہے قرآن کی آیت کی تعویل کرو ہم کہتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہو ایمان اس کا نام نہیں ہے ایمان اس کا نام ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی بات کہے اس کے مقابلے میں محمد کریم بات کہے کہو کہ بڑائی اسی میں ہے کہ صرف محمد کی بات کو مانا جا صلی اللہ ہم نہ بریلویت کے خلاف نہ دیوبندیت کے خلاف نہ ہنفیت کے خلاف نہ موالد کے خلاف نہ جباپے کے خلاف نہ ہنا کے خلاف ہم تو ان سب کو کہتے ہیں کیا کہ ہم تمہارے مقابلے میں کوئی اپنا بڑا لے کے نہیں آ ہم تو لے آئے ہیں کہ جس کو رب نے بڑا بنایا ہے جس کے لیے رب کا ماکان بلاسول فصد مبینا اللہ رسول کے حکم آ جانے کے بعد کسی مومن کو اس حکم سے سرتابی کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا اور جو سرتابی کرتا ہے رب کیا کہتا ہیں میں یاصل و رسول فکر المبین ہوں جو اپنے اختیار کو باقی سمجھتا ہے رب اپنے کلام میں اسے گمراہ کرا دو تم اس کو مان لو ہم کسی سے کسی کا دامن چھڑوانا چاہتے ہم کہتے ہیں تم کو تمہارا پکڑا ہوا دامن مبارک ہو لیکن میں یار اس کو بناؤ عزت امام ابو حنیفہ کی بھی کرو رحمۃ اللہ علیہ